والسلام نبی اللہ علی آلک نور اللہ زور غسل پانی سے کیا جاتا ہے وہ ذور غسل کس سے کیا جاتا ہے اب بعض خصوصی حالات اور واقعات کے پیش نظر شریعت متحرہ نے پانی کی جگہ مٹی کو بھی پانی کے قائم مقام بنایا ہے تو وہ صورتیں اگر پیش آ گئیں تو اس وقت مٹی سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تیم مم. وہ کیا کہتے ہیں تیمم کہتے ہیں تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو اس صورت میں پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ مٹی کے ذریعے وضو غ غسل کیا جائے گا اس طریقے کو جاننے کے لیے اچھا اب اس کی تین صورت ہے یعنی تیمم کب کیا جائے گا کون سی ایسی صورتیں پیش آئیں وہ کون سے خصوصی حالات اور واقعات ہیں جن کی بنا پر تیمم کیا جائے گا نمبر دو یہ تیمم کن چیزوں سے کیا جائے گا نمبر تین تیمم کا طریقہ کیا ہے نمبر چار تیمم کس صورت میں ٹوٹ جائے گا تو چار صورتیں اور چاروں کی یہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ کن صورتوں میں تیم کیا جائے گا پھر اس کے بعد تیم کا طریقہ کن چیزوں سے تیم کیا جائے گا اور پھر تیم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تیم کن صورتوں میں جائز ہے یعنی وہ کون سے حالات اور خصوصی واقعات ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ تیم کے لیے تیمم کس وقت کیا جائے گا اس کے شرائط کیا جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ وضو وہ غسل کی جگہ تیمم کرے یہ ایک اصول ہے کہ وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے پانی پر قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں بندہ کیا کرے گا تیمم کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کے کیا معنی ہے تو پانی پر قدرت نہ ہونے پانی پر قادر نہ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں وہ دیکھیے آپ نمبر ایک ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے اس بیماری کے زیادہ ہونے زیادتی ہونے یا دیر میں اچھا ہونے زیادہ نہیں ہوگی لیکن عرصہ لگ جائے گا تو زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو اب یہ صحیح اندیشہ کیسے ہوگا کہ اس نے خود آزمایا ہو. اس کو پہلے بھی ایسا معاملہ ہو چکا اور تجربہ اس کو ہو تجربہ کہ جب رضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے یا یوں ہوا ہو کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہر پاسک کرنا ہو ظاہراً اس کا فسق ظاہر نام اس نے کہہ دیا ہو کہ بھائی پانی استعمال کرے گا تو پانی تجھے نقصان دے گا تیری بیماری بڑھ جائے گی یا تو دیر میں اچھا ہوگا تو اس صورت میں وہ بندہ وضو کی جگہ پر کیا کرے گا تیم لیکن یہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی ایک صورت بیان کی گئی وہ صورت کیا ہے بیماری یعنی ایسی بیماری کہ جس میں پانی نقصان کرے اب نقصان کی صورت کیسے پتا چلے گی یا تو اس کا خود کا اپنا تجربہ ہے کہ اس کو ایسے واقعات گزر چکے تھے کہ جس کی بنا پر اس نے پانی استعمال کیا تھا بیماری میں تو اس کی بیماری بڑھ گئی تھی یا بجائے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں یا ایک دن میں صحیح ہونے کے مہینوں میں صحیح ہوا تھا اس کو تجربہ تھا یا کسی ایسے مسلمان ڈاکٹر نے کہ جس کا فسق ظاہر نہ ہو جس کا حال فاسیقوں والا نہ ہو اس نے بتایا ہو کہ بھائی اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی یا آپ دیر میں صحیح ہوں گے تکلیف میں آ جائیں گے تو ایسی صورت میں بندہ بجائے پانی کے کیا کرے گا تیمم کرے گا دوسری صورت بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہیں کرتا تو گرم پانی سے وضو کرے اور غسل ضروری ہے تو غسل کرے گا تیمم اس صورت میں جائز نہیں ٹھہرے گا ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے اب پانی گرم میسر نہیں ہے اور بیمار ہے ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے تو اس صورت میں گرم پانی کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے کوئی ایسا سامان میسر نہیں کہ پانی کو گرم کر سکے تو ایسی صورت میں بھی شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ یہ بندہ تیمم کر یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت میں کیا کرے گا تیمم کرے گا پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کے یادے کی ضرورت نہیں جو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اس کی یادیں کی حاجت نہیں لیکن وہ نقصان والی کیفیت وہی ہوگی کہ بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی اور اس کو یا تو اپنا تجربہ ہو یا کسی مسلمان ڈاکٹر نے جس کا حال فاسقوں والا نہ ہو اس نے کہا ہو. تب یہ صورت بنے گی یہ تھی بیماری کی صورت ہے یا پانی نقصان کرتا وہ والی صورت ہے دوسری صورت پانی پر قادر نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ قریب میں پانی نہ ہو یعنی وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو مسن آپ مدنی قافلے کے مسافر ہیں تو کسی ایسی جگہ گاڑی رکی ہے کہ جہاں آپ اترے تو نماز کا وقت بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے لیکن نہ وہ کوئی ہوٹل قریب میں ہے نہ کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے کہ پانی میسر آئے گا آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف وہ سناٹا ہی سناٹا ہے وہ سہارا ہے بالکل تو چاروں طرف ایک ایک میل تک گویا کہ پانی وہاں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے تیم کریں گے اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا اب گمان یہ کہ یار ایک میل کے اندر پانی تو ہوگا تو تلاش کر لینا اب کیا ہو جائے گا ضروری ہے بغیر تلاش کیے تیمم جائز نہیں اچھا پھر بغیر تلاش کیے نماز اگر پڑھ لی تو, تو اس صورت میں حکم یہ کہ تلاش کیے بغیر اگر نماز پڑھ لی اور تلاش کیا نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور اگر پانی نہ ملا تو اس صورت میں وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی اس کے اعادے کی حاجت نہیں پانی پر قادر نہ ہونے کی تیسری صورت شدید سردی میں وضو یا غسل زرر کرے یہ گویا کہ پہلی صورت سے سمجھ لیے کہ ملتی جلتی ہے اتنی سردی ہو کہ نہانے کے بعد مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے تاکہ سردی سے بچت ہو اور سردی کے زر سے بچے نہ آگے یا کوئی ہیٹر ایسا ہے کہ جس سے گرمائش حاصل کرے تو تیمم اس صورت میں کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے کہ بظاہر بندہ پانی پر قادر ہے لیکن بعض صورت ایسی ہیں کہ ان میں بھی گویا کہ ایک زاویے سے قادر نہیں ہے وہ کیا نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے ولی کس کو کہتے سرپرست تو آپ نے ترجمہ کیا نا ولی ہے کون بیٹا مر گیا اس کا ولی کون ہوگا باپ نہ ہو تو قریبی مرد یوں سمجھ لیجئے باپ دادا چچا بھائی بیٹا پھر ان کی اولاد ہے بتیجا ہو گیا کزن ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے قریبی مرد اب جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ ولی قریب کہلاتا ہے یا ولی اقرب کہلاتا ہے اور جو دور کا ہوگا ولی بوعد کہلاتا ہے دور والا ولی ہے. تو یہ ولی کی مطلب صورت ہے ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو مثلا بیٹے کا انتقال ہو باپ نے کہا ٹھیک ہے تو نماز پڑھا دے اسے تیم جائز اس کو تیم کرنا جائز نہیں ہے ولی نے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ نماز پڑھا دیجیے گا میرے بیٹے کی اب اس نے دیکھا کہ نماز جنازہ کا تو وقت تو جا رہا ہے یعنی yani ختم ہو جائے گا نماز جنازہ جتنی دیر میں میں وضو کروں گا تو اس نے تیمم تیم کے نماز پڑھنا چاہیے تو وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھا سکتا ہاں اگر ولی کو نماز جنازہ چلے جانے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیم اس کے لیے جائز ہے یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے باپ بھی موجود ہے دادا بھی موجود ہے تو اقرب ولی کون کہلائے گا باپ کہلائے گا یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے اچھا نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کا مطلب کیا تو خوف فوت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ چاروں تکبیریں جاتی رہیں یہ اندیشہ ہو کہ ایک بھی تکبیر مجھے نہیں ملے گی اور اگر یہ معلوم ہے کہ ایک تکبیر مل جائے گی وضو کر کے آؤں گا تو اس صورت میں بھی ولی کو بھی تیمم جائز نہیں ہے بلکہ وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھے اگر یہ صحیح اندیشہ ہے یہ خوف ہے کہ میں وضو کرنے جاؤں گا اتنی دیر میں تو یہ نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے یہاں دیکھیں بظاہر پانی پر قادر ہے قدرت حاصل ہے پانی بھی موجود ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ایک زاویے سے قادر نہیں ہے کہ نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہے وہ بھی کس کے لیے ولی کے لیے مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو غسل فرض ہو گیا مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فورن تیمم کر کے نکل آئے مسجد سے باہر نکل آئے فن مسجد میں آ جائے ذرا سی بھی تاخیر اب کرے گا تو یہ تاخیر کرنا کیا ہے حرام ہے یعنی جنابت کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو جائے اس کو مسجد میں جانا منع ہے لیکن چونکہ یہ مسجد میں تھا تو اب اس کو حکم ہے کہ فوراً نکل جائے باہر نہیں نکلے گا تاخیر کرے گا سستی دکھائے گا تو یہ فیلے حرام کا مرتکب ہوگا گناہ کے لئے قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو پانی پر قدرت کر لے جو پچھلے دنوں مسئلہ پوچھا تھا کہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے تو کیا کریں گے تیمم کریں گے نہیں کریں گے سنیے بھائی نماز کا وقت تنگ ہو وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی جماعت نہیں نماز وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وزو یا غسل کرے گا تو نماز اس کی قدا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کیا کرے گا تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے پھر وزو اگر نہیں کیا تو وزو کر لے یا غسل فرس تھا تو غسل کر کے اس نماز کا اعادہ لازمی ہے اچھا وزو اور غسل اگر وزو کی بجائے تیمم کیا ہے غسل کے بجائے تیمم کیا تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے جی اس زمین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے طریقہ بھی نہیں پوچھے گا طریقہ آگے آ رہا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل کا اگر تیم کرنا ہے تو وزو کا بھی تیم کریں گے نہیں کریں گے تو ایک ہی ہے وہ تیم کا طریقہ ایک ہی ہے خا غسل فردو خا وزو فرضو تیم ایک ہی ہوگا وزو اگر آپ کرنی ہے تو آپ نے تیم کر کے نماز پڑھ لی غسل فرض ہوا تو غسل کے بجائے آپ نے تیم کر کے نماز آپ نے پڑھ لینی یہ نہیں کہ غسل کا تیم کرنے کے بعد دوبارہ کا تیم کرنا پڑے گا وہی وہ نا یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پزا ہو جائے گی تو اسے چاہیے کہ تیم کر کے نماز پڑھ لے پھر وضو یا غسل کر کے اعداد کرنا لازم ہے تو کر کے جو نماز پڑھی اس کا کرنا پڑے گا نماز کا وقت اب ہو گیا وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے اس صورت میں اس کو یہ آسانی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اب جو نماز پڑھی تھی نا اس نے اس کو وزو یا غسل کر کے دوبارہ پڑھ لے پوری نماز ادا کرے گا اس صورت میں کہ کسی پر غسل فرض ہوا اور وہ بغیر تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل گیا تاخیر نہیں کہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا اب کیا وہ اصل میں اس کے تیمم کرنے یا نہ کرنے پر اختلاف ہے اللہ رضی اللہ و تعالیٰ فتح رضو شریف میں یہ فرمایا ہے کہ آحبت یہ ہے یعنی علماء کا چونکہ اختلاف ہے تو احتیاط اس بات میں کہ تیمم کر کے نکلے کیونکہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر یہ تیمم کے بغیر نکلا تو گناہ گار ہوگا اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اگر بغیر تیمم کے بھی نکل گیا لیکن چونکہ ایک طبقے کے نزدیک گناہ تو ہو رہا ہے تو اس لیے احتیاط اس بات پہ ہے کہ فوراً تیم کر کے مسجد سے باہر نکل جائے یہاں بتایا گیا کہ فاسق نہ ہو تو اگر وہ فاسق حکیم ہے تو کیا کریں گے فاسق نہ ہو اس کی بات مانی جائے گی اور اگر حکیم فاسق ہے یا ڈاکٹر فاسق ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو جماعت جمعہ کسی کی جا رہی ہو اور قریب اور کوئی مسجد بھی نہ ہو جہاں جمعہ ادا کر سکے تو کیا جماعت جمعہ پانے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں تیمم نہیں کر سکتے پتہ اور رضا شریف میں تفسیر یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو گئی یا کوئی بھی دوسری نماز ہو گئی جیسے کہ فجر کی نماز ہو گئی زہر کی نماز ہو گئی تو اس میں یہ پتا ہے کہ اگر میں وزو کر کے آؤں گا تو جماعت کیا ہو جائے گی چلی جائے گی جمعہ ہو گیا یا فجر کی نماز ہو گئی زہر کی نماز ہوگی کوئی بھی دوسری نماز ہو گئی تو اس میں اعلیٰ نے فرمایا کہ اس میں تیم کی اجازت نہیں ہے تیمم نہیں کرے گا وضو ہی کرے گا اگرچہ کہ جمعے کی جماعت نکل جائے اگرچہ کہ زہر کی جماعت نکل جائے اگرچہ کہ اثر کی جماعت نکل جائے کوئی بھی جماعت نکل جائے تیمم کی اجازت نہیں ہے اب جمعے کی جماعت نکل گئی تو اب کیا کرے اگر کہیں اور جگہ جمعہ نہیں ہو رہا تو اب یہ زہر پڑے گا لیکن تیمم کر کے جماعت میں شامل ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہاں عیدین کی نماز کے لیے فرمائے کہ عیدین کی نماز اگر جا رہی ہے وضو کر کے آتا ہے ایت تو جماعت چلی جاتی ہے تو اس صورت میں تیم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اسی طرح نماز جنازہ کی ریایت دی کہ نماز جنازہ میں بھی اگر یہ وضو کرنے جاتا ہے اور اس کے وضو کرنے میں اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ ہی ختم ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس کو تیم کی اجازت ہے یعنی دو نمازوں کے لیے دیئے نماز جنازہ کے لیے اور عیدین کے جمعہ اور دیگر جماعت پانے کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے ہی کرنا پڑے گا اگر اس کو عزور ہے کوئی اور بیماری وغیرہ ہے تو معاملہ ہاں تو ولی کے ساتھ ساتھ دیگر کو بھی حالت نے اجازت دی ہے اسی لیے تفصیل بیان کی ہے بعض علاقے حضور ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سرد ہوتے وہاں پر اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہو جائے اور وہ چاہے تو پانی گرم بھی کر سکتا ہے اور لحاف بھی اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس کو تکلیف میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تکلیف میں پڑھنے کا تو کیا اس صورت میں تیمو کر کے نماز پڑھ لے گا ایسی حالت میں یا اس کو اس کے لیے غسل کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا یہ اگر پانی گرم کر سکتا ہے تو پانی گرم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی اور اگر گرم پانی کرنے کے باوجود بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے بیماری بڑھتی ہے یا اس کو بیماری ہو جاتی ہے تو وہ پہلی صورت آ جائے گی با... پانی گرم کرنے کی تکلیف سے اگر بچنا چاہے نہیں یہ کوئی تکلیف نہیں ہے پانی گرم کرنا کوئی تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے یعنی وہاں ایسا ماحول ہو مثلاً متا قافلہ علاقوں میں گیا تو وہاں یہ اتنی آسانی سے پانی گرم نہیں کیا جا سکتا آسانی سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا سارے کام مشکل ہی سے ہوتے جیسا سوال کیا گیا اس کا یہ خلاصہ ہے کہ بعض بیماریاں مثلاً جیسے شوگر کی بیماری تو اس میں پانی جو ہوتا ہے وہ زر کرتا ہے نقصان کرتا ہے اسی صورت میں کیا کیا جائے اسی صورت میں جس حصے پر پانی ضرر کرتا ہے اس حصے پر پیچھے جو وضو کے بیان میں ہم نے پڑھا وہاں کیا کر لیں گے مساح کر لیں گے باقی حصے پر پانی باہیں گے کیا زخم کو ایسا ہوگا کہ جس پر پانی اگر ڈالتے ہیں تو پانی کی وجہ سے زخم بڑھ جاتا ہے یا تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا اس زخم پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ عزو کاٹنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ انگلی پر زخم تھا اگر اس نے پانی بہایا تو ایسا معاملہ ہو جائے گا اس کی انگلی کاٹنی پڑے گی تو یہ تکلیف ہوگی ہو ظاہر ہے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ انگلی کو انگلی پر پانی نہ ڈالے بلکہ دیگر جو اس کا حصہ ہے ہاتھ کا اس کو دھو لے انگلی پر کوئی پلاسٹک وغیرہ لپیٹ لے تاکہ پانی اس پر نہ پڑے اور اس پر گیلا پھرتا اگر بھی نقصان دے تو پٹی جو بندی ہو اسی پر مسا کر لیں جو پیچھے صورتیں بیان کی گئی مدینہ آج کل عمومی طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں اتھینٹک ڈاکٹر یہ مطلب ان کی جو ڈائگنوسٹ ہوتی ہے تشخیص اور جو یہ کہتے ہیں مطلب وہ ویسے عام طور پہ ہر معاملے میں تو ہم اس کو اوبے کرتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ کام یوں نہیں یوں کرنا ہے تو اس طرح فائدہ ہوتا ہے آدمی اکارڈنگ ٹو دا ڈیگنوس کو جاتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے اب جب یہاں کا مسئلہ ہے تو ہم کہیں گے کہ تو فاسق ہے تیری بات نہیں مانی جائے گی بالکل صحیح کہتے ہیں جب اس نے دین و شریعت کا پاس نہیں کیا تو یہ ایسے معاملے میں خیانت کر بیٹھے کیا بھائی کرتے ہیں لوگ فاسق امام کے پیچھے نماز مکر و کیوں قرار دی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے چکہ اس کا فسک ظاہر ہے تو نماز میں نہ جاتا ہوں کیا بھائی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہو؟, ہو سکتا ہے بے ادو نماز پڑھا دیتا ہو تو فاسق سے ایسی چیزیں بحید نہیں ہے وہ کرتے ہوں گے اس طرح کے میں جس کو شریعت کا ہی پاس نہ ہو جس کو شریعت کا ہی لحاظ نہ ہو یعنی شرعی امانتوں کی پاسداری نہ کرتا وہ شخص تو بھلا آپ کے ساتھ امانت کرے گا کیسے ہو سکتا ہے شریعت کا جس کو لحاظ نہ تو آپ کا کیا لحاظ کرے گا رہا یہ کہ ان کی دیگر باتوں میں جو بات مانی جاتی ہے تو وہ بھی ذنّی طور پر ہوتی ہے دوا کی صورت میں جو علاج ہوتا ہے یا بیماری سے شفا ہوتی ہے یعنی یہ طبیب کہتا ہے کہ ایک دوائی کھا لو سے تمہیں شفا ہو جائے گی تو ذنی بات ہے یعنی گمان ہے اس کا نہ بھی وہ سب پچھلے بیان میں اس میں یہ تھا کہ پانی ہم مطلب دہرانے سفر ہائی وے پہ جا رہے ہیں جی جی اور قابل میں سفر کر رہے ہیں مدنی قافلہ سپر ہائی وے میں حیدرآباد کی طرف رواں دوا تو اب اس میں صورت ایسی ہوتی کہ بعض اوقات کچھ اسپاٹ ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر بظاہر پانی نظر نہیں آتا اور نماز کے وقت کی تنگی بھی سامنے آ جاتی ہے تو اس صورت میں ہم مطلب جو تلاش کرنے والی صورت آپ نے فرمائی اس صورت پر ہم مطلب نماز ہم پڑھ لیتے لیکن گاڑی جب تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو وہ کوئی ایک ہوٹل وغیرہ ایسا نظر آتا کہ جہاں پر وہ لوٹے رکھے ہوئے ہیں اور ہر ڈرائیور اتر کے وہ لوٹا اس ڈبے میں ڈال کے پانی لے رہا ہے حوض میں اسی دل... مطلب بالکل سامنے سامنے نظر آ رہا ہے اب وہ لوٹے سے پانی بھر رہا ہے اور یہ پانی نظر آ گیا ہمیں ہاں اور ہم نماز تیم کر کے پڑھ چکے تھے ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے اور وہ لوٹے والا کیس جو ہے وہ ٹرک کے ڈرائیور اور دوسرے اور تیسرے یہ وہ سب سامنے کر رہے اب کیا نماز بازی بولے آنا وہ اسی پانی سے کر کے اسی پانی سے بھی کریں وہ لوٹا کیس سارا دیکھ رہا ہے پھر بھی پہلے دیکھ رہا ہے پانی تو پا... پانی پاک ہے نا وہ پاک ہے. سارے سارے مسجد میں غسل فرز سامان کپڑے وغیرہ اندر رکھے تو کیا کرے گا تو مدنی قافلے کے مسافروں کو چاہیے کہ اپنا سامان ایسی جگہ رکھیں کہ فن مسجد میں ہو رات ہی کوئی ایسی ترکیب بنائے کہ اپنے سرہانے کم از کم ایک آدھ کپڑے کا جوڑا ضرور رکھ لیں یا کوئی بڑی سی چادر لے لے کہ غسل کرنے کے بعد اس کو لپیٹ کر کپڑے آ کر پہن لے ترکیب تو کرنی پڑے گی ظاہر یعنی حفظ جس کا ذہن ہوگا نا اس کو ساری طریقے آج زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آفیت میں رکھے بیماری ایسی ہو جی تو مطلب جس کو بڑھ جانے ہو یا مطلب ڈاکٹروں میں مسلسل دے دیا تو یہ جو تہم ہے یہ پھر مسلسل اس پہ مطلب قائم رہے گا یہ جب تک وہ بیماری قائم ہے جب تک وہ تیم کر سکتا ہے تو یہ ہر وقت نماز میں مطلب تیمم نہیں نہیں جس طرح وزو کر لیا نا تو ایک وزو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے اچھا ہاں یہ تہم اس پہ جیسے پانی پر قادر ہو جائے گا اس کا تیمم ختم ہو جائے گا تو اس طرح یہ جو شوگر میں سورت میں آ جائے گا یہاں کوئی بھی ایسی بیماری جو ہے یا اس حصے پر پانی پہنچانا نقصان دے تو جن چیزوں سے مزید ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہمارا مدینہ مقصد کیا ہے پہرس رہے بھائی ان شاء اللہ تیم کر لیا تو آپ پاک ہو گئے اب ظاہر نماز میں سورت بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے آؤزب اللہ بھی پڑھیں گے ساری نماز پڑھیں گے تیمم کے فرائض تیمم میں کتنے فرض ہیں تین فرض نمبر ایک نیت اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا یا گرد اڑ رہیے تیز آندھی چل رہی ہے گرد رہی ہے یا آپ سفر کر رہے ہیں وہاں سے گر دوڑ رہیے اس صورت میں بغیر نیت کے چونکہ وہ مٹی آپ کے چہرے پر اور ہاتھ پر لگ رہی ہے تو بھی طیب نہیں ہوگا ہاں اڑتی گرد میں آپ نے نیت کر لی طب کی تو تیم ہو جائے گا دوسری شرط یہ دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا اس طرح کے ہاتھ کس طرح پھرنا اس طرح کے کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہو چہرے کی تاریخ وہی ہے جو وزو کے بیان میں گزر چکی داڑھی اور مونچھوں اور بہوں کے بالوں پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے ہمارا غسل میں کیا کہتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے یہاں پر ہاتھ پھرنا ضروری ہو جائے گا مو کہاں سے کہاں تک ہے اس کو ہم نے رزو میں بیان کر دیا ہے بہو کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے بہو کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے یہ نیچے جگہ ہوگی وہ اوپر جگہ ہوگی تو اور ناک کے حصہ زیر یہ جو ناک ہے اس کے نیچے جو جگہ ہے زیر معنی نیچے اس کا خیال رکھے کیونکہ ظاہر ہے جب ہاتھ پھیریں گے تو یہاں ہاتھ باقاعدہ لے کے جانا پڑے گا ہاتھ لے کے جانا پڑے گا ورنہ تیمم نہیں ہوگا اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھیرے گا اور تیمم نہ ہوگا ہوٹ کا وہ حصہ جو آدتن منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے جس کا بیان وضو میں ہوا تھا اس پر بھی مسا ہو جانا ضروری ہے تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا تو تیمم نہ ہوا یوں ہی آنکھیں اگر زور سے بند کر لیں جب بھی تیمم آنکھیں بند کرنا آنکھیں میچ لینا یہ بتایا تھا کہ آنکھیں اگر اس طرح بند کر لیں تو تیم آسانی ہو جائے گا اور اگر آنکھوں کو بالکل بند کر لیا یوں کر لیا تو پھر تیمم اس جگہ کا نہیں ہو سکے گا دونوں ہاتھ تیسرا فرق دونوں ہاتھ کونوں سمیت مساح کرنا اس میں بھی یہ خیال رکھے کہ ذرہ برابر باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہ ہوگا اس کی تفصیل احتیاط ہے اور کے بیان میں ہو چکے خائیاں, کروٹے گھائیاں انگلیوں کے سب اس طرح انگوٹھی یا چھلا پہنا ہوا ہے ہاں نہ جائزوں ہا جائز چھلے پہنے تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے وہاں وضو میں کیا تھا پانی بہانا فرض ہے ہاتھ پھیرنا فرض ہو جائے گا عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کنگن چوڑیاں جتنے زیورات ہاتھ میں پہنے ہو سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائے اس کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کریں پانی تو چونکہ حرکت کرتا ہے نا اگر ہاتھ میں یہاں پانی بھائے تو حرکت کرتے کرتے یہاں پہنچ جائے گا لیکن ہاتھ کو اگر یہاں رکھا تو ہاتھ کو جب تک خود حرکت نہیں دیں گے تو وہ آگے نہیں دے گا تو اس کی احتیاط وضو سے بڑھ کریں یہ تیم کے فرائض تھے ہمارا نے مقصد کیا ہے پہ رہے ہیں بھائی ان انشاءاللہ